الحمد اللہ قرآن محدت سے اس دور سے بھی جائے ہمیں راستہ منزل کا آرزو یہی ہے کہ تعلیمی قرآن عام ہو جائیں ہر پرچم سے اونچا پر چماشنا ہو جائے محترم مطلب حضرات الحمد للہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں جیسے کہ جو ہوا میں گزارش کرتا ہوں باہر جو لوگ بیٹھے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا اندر تشریف لائیں نہ وہ فون کر رہے ہیں کسی اور جو کام میں مصروف ہمارے ہیں ہمارے والیئر ان کے علاوہ جو حضرات ہمیں جماعت رضاء مصطفیٰ سے جڑنے کا موقع ملا اور اس پروگرام میں ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ ہمارے بہت سے صنعت اکرام ہیں ایک کے بعد ایک دیگر کی حاضری ہوگی اور ہماری ملاقات تو ان ہوتی رہے گی گے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ چار منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور اسی وقت میں وہ جو ہے اپنی جو بھی حقیقت ایک <سؤال>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 سولہ sallallahu <tries> alaihi یہی صفار اور اور ہو خالق ترے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سلامات و سلامت رکھے لوگ کہتے ہیں ناطے پاک کرتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا خود سے شروع ہوا الحمدللہ للہ ہمارا یقین ہے صاحب کو صحابہ صحابۂ کلام پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور نمایاں ہوا کرتے تھے اور ہمارا یقین ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں ہماری آواز یہاں سے وہاں سنتے ہیں عقائیں سنتے ہیں جائیں گے اور بڑی غلط آواز کرنا ہمارے جڑے تمہیں آپ ہی سمجھا سر نہ پاک کرنے کے لیے جناب جڑے شریف بھائی تبیر جمع بلند آباز سے بولے مغرب بعد آپ کو نہیں ابھی سے ہی بولنا ہے آپ کو ہاں بہت لوگ سوچ کے آتے ہیں مغرب بعد ہی بولیں گے ہمارے ساتھ بھی بولنا ہے آپ لوگ بلند آواز سے بولے جناب غوش حصہ آپ کو یاقہ ہو نہیں سکتا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار بغداد کے حوالے سے کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے شکر جو ہے ایک ولایت کی کیفیت ہوتی ہے جو کرام پر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ اللہ کے جلووں میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں اس عشق میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا پہنے ہیں وہ کہاں بھاگ رہے ہیں کہاں دوڑ رہے ہیں تو اعلیٰ در فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے سرکار بغداد کے حوالے سے فرما تو ہم سرکار بغداد کی عظمت کو کیا جانیں گے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا وہابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ہماری طرح ہے گاؤں کے چوہدری کی طرح ہے ہم کہتے ہیں وہابیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاوے تو سورج آ جا جائے اور تم بلاؤ تو تمہاری بیوی نہ آوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور تم اشارہ کرو تو شامیانہ بھی نہ پھٹے وہ حضور صلی اللہ کبھی مکھھی نہیں بیٹھی اور تمہارے جسموں پہ بیٹھتی بھی اور لیٹرنگ بھی کرتی ہے گرامی اثر کا وقت قریب ہے ان قریب اذان ہونے والی ہے دو شناخوا سے آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ پہلے اللہ جناب محمد زید رضوی سے میں گزارش کروں گا اور عامر بھائی سے میں گزارش کروں گا آنے والے شناخا ہمارے تیار ہو جائیں تو تشریف لاتے جناب محمد زید رضوی نارے تکبیر واہ نارے رسالے زند آباد السلام علیکم اللہ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ و رحمۃ و اللہ, اللہ علیہ رسولا یا حبیب اللہ اپنے در پہ جو بونا تو بہت اچھا ہو اپنے در پہ جو بونا تو بہت اچھا ہو میری بیگڑی جو بنا تو بہت اچھا سے چوڑا تو بہت اچھا ہو قید شا سے چوڑا تو بہت اچھا ہو مجھ کو اپنا چاہ ہو میرے یہاں مجھ کو اپنا جو بناؤ یون خت کا اچھا اپنی آئیے تو میں چاہتا اچھا ہوں ہمارے صناخت جناب محمد عامر رضوی تشریف نے آئے اور جو چاہیں نہ تو منقبت کی سوگات پیش کریں نارے تکبیر مصطفیٰ زند آباد السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ علیکم